امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب حیات تھے تو ان کی کتاب منظر عام پر آتی تو جیل میں ہوتے اور جب جیل میں جاتے تو وہ ایک اور کتاب لکھتے پوری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی ان کی, ان کی کتابیں ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی سات سو سال بعد سعودیہ کی تعبت حکومت نے مسلمانوں کو رام کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے اس لیے کہ انہوں نے محمد بن عبد الحاب رحمہ اللہ کے پیروکاروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے ان کے زمانے میں ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں اور آج پوری دنیا کے مجاہدین چاہے وہ حنفی ہوں شافی ہوں حنبلی ہوں مالکی ہوں سب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا احترام کرتے ہیں آج حالان کی تو بات ہی رہی ہے انا ز لما جہیلو جو لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے تو دشمن ہوتے ہی ہیں بلکتب ویما لم یتو بے علم ہی و لما جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ تو کیچڑ اچھالتے ہیں سب پر اور اس طرح کی انقلابی باتیں کرنے والے مشائق کو اور علماء کو دبایا جاتا ہے ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بھی اپنے زمانے میں آگے لوگ آنے نہیں دیتے تھے ان کی زندگی جیل میں گزری ہے اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے جہاد سیاحت ہے جیل خلوت ہے القتل و شہاد اور قتل ہو جانا شہادت ہے کوئی بات نہیں ہے تو میرے دوستوں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بعض لوگ آپ کی حق باتوں سے ناراض ہوتے ہیں تو بلے سے ناراض ہوں ان کو اجازت ہے ناراض ہوں لیکن آپ کو حق بات کہنی چاہیے لے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے یہ مرجیہ جو کہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اسلامی حاکمیت کے نافذ کرنے کے سلسلے میں دو گروپ ہیں یعنی دنیا میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اس میں دو گروہ ہیں ایک گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے جو کہتا ہے کہ واجب ہے اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے اور دوسرا گروہ مرجیہ کا ہے ان کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ حکومت پر کون آیا ہے اور کون گیا ہے ان کے لیے اپنی نوکری اہم ہے ان کے لیے چھوکری اہم ہے ان کے لیے اپنا مدرسہ اہم ہے ان کا مدرسہ چلنا چاہیے بینظیر آئی ہے نواز شریف آیا ہے کوئی بات نہیں مسلمان ہے مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے فیصل مسجد میں عید کی نماز پڑھی ہے اس نے پتا ہے آپ کو ٹی وی میں دکھاتے ہیں پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ نواز شریف نماز پڑھ رہا تھا لیکن پھر بھی ان دہشت گردوں نے اس کو کافر کہا ہے تکفیری ہیں یہ خوارج ہیں یہ ملک عبد حرمین شریفین کا خادم ہے پوری دنیا کے لوگ وہاں جا کر حج اور عمرہ کرتے ہیں اور یہ تکفیری خوارج اس کو کافر کہتے مرجیا ہیں مرجیاں جن کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ کا دین عزیز ہو رہا ہے یا ذلیل ہو رہا ہے اللہ کا دین نافذ ہو رہا ہے یا برباد ہو رہا ہے نعوذ باللہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے کورٹس میں بھی قاضی بن جاتے ہیں خفری نظام نافذ کرنے والی عدالتوں میں وہ قاضی بن کر بہت خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کی عدالت میں خدمت کی ہے ان کفری عدالتوں میں خدمت کرنا ان کے لیے فخر ہے فخر ان کی صفوں میں شامل ہو کر ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہے یہ فخر کی بات ہے ہمارے علماء ہیں سود کے خلاف انہوں نے تحقیقات کی جب انہوں نے یہ تحقیقات حکومت کو پیش کی تو انہوں نے ان کو لائن حاضر کر دی کہ آپ جا سکتے ہیں چھٹی آپ کو گر جائیں ہم سودی نظام کو ختم نہیں کر سکتے یہ سیکولر نظام جس میں دین و دنیا علاحدہ ہے ملا اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور نواز شریف اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے کوئی پرواہ نہیں یہ ہے مرجیا کا عقیدہ کہ چاہے کچھ بھی ہو کام چلنا چاہیے اور اس عقیدے کو اس زمانے کے اور ہر زمانے کے بادشاہ پسند کرتے رہے ہیں میرے دوستو بات بہت زیادہ طویل ہے اور بہت غم کے قصے ہیں یہاں ہم اخیر میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مجاہدین کی مختلف جماعتیں اور مختلف گروہوں نے کوششیں کی لیکن وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے بیسویں صدی آئی اور مجاہدین کی اکثر کوششیں جو ہیں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکی نتیجے سے ہماری کیا مراد ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے نتیجے سے ہماری مراد کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نتیجے سے مراد یہ ہے کہ مجاہدین جو بھی کھڑے ہوئے ہیں ان سب کا مقصد یہ تھا کہ مرتدین کی حکومتوں کو گرا کر اسلامی حکومت قائم کی جائے اور اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی بیسویں صدی کی آخر تک یہی ہوا اور جو لوگ راستے پر ثابت قدم رہے وہ ہجرت کی راہوں میں غربت کی راہوں میں در بدر پھرتے رہے اور آج مجاہدین اسلامی تاریخ کی دوسری بڑی غربت کو دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان غریب ہیں انسانیت کی تاریخ میں اہل حق اور حق پرستوں کے خلاف جو کاروائی جاری ہے یہ انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی کاروائی ہے بات سمجھ میں رہی ہے بنسر عمل قرن الشرون بیسویں صدی ختم ہوئی اکیسویں صدی شروع ہوئی اس میں امریکہ اور اس کے یورپی نیٹو اتحادی مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف اپنے منصوبوں کے ساتھ پوری دنیا پر حملہور ہیں یہ دشمن اپنے مستقبل کے منصوبوں کو تاریخی اور اسٹریٹجی منصوبوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں یہ دوبارہ سے رومی سلطنت کو قائم کرنا چاہتے ہیں یہ دوبارہ سے نصرانی حکومت کو قائم کر کے مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ کھلم کھلا عل اعلان سلیبی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کروسڈ وار بش نے اس کا اعلان کلم کھلا کیا ہے ان حالات میں لوگ پڑے ہوئے تھے کہ گیارہ ستمبر کے دن ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اس دھماکے کے نتیجے میں لوگ اور پوری دنیا بیدار ہوئی آج اکیسویں صدی میں ہم گیارہ ستمبر کے بعد کی دنیا میں جی رہے ہیں گیارہ ستمبر کے دن بہت بڑے بڑے دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں پوری دنیا بیدار ہو گئی آج ہم گیارہ ستمبر کے بعد کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں فما ہوا ہوا قل مسلمین فی گو ظروفی هذا العالم تو سوال اب یہ ہے کہ گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں پہلی فصل ابھی تک ہم یہ بتاتے آئے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں کے حالات کیسے تھے اور اب یہ بتانا چاہیں گے کہ گیارہ ستمبر کے بعد کی دنیا میں اس دنیا کے حالات کیا ہیں اور مسلمانوں کے حالات کیا ہیں ان شاء اللہ اگلے سبق میں اس کا تذکرہ ہوگا اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کفار مسلمان ممالک پر عسکری اعتبار سے بلا واسطہ یا بالواستا قابض ہے اور مسلمان ملکوں میں جو انقلابی تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں ان میں سے اکثریت کا حال بہت خراب ہے سب نے قربانیاں دی ہیں لیکن اخیر میں آ کر مجاہدین دشمن کا ہدف بن گئے ہیں اس لیے کہ دوسرے جو ہیں میدان سے پیچھے ہٹ گئے یا انہوں نے دشمن کے ساتھ سودے بازی کر لی یا منافقت میں وہ گر گئے یا انہوں نے آجزی کا راستہ اختیار کر لیا کہ ہم نہیں کر سکتے تو رہے مجاہدین تو وہ دشمن کے لئے ٹارگٹ بن گئے تو دشمن جو ہیں وہ مجاہدین کو آج لقمے تر سمجھے ہوئے ہیں جس وقت چاہیں مجاہدین کو کھانے کی کوششوں میں اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج شمالی وزیرستان میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دو ہزار چودہ ہے رمضان کا مہینہ ہے ہمارے اوپر کیا امتحانات آئے ہیں کیا آزمائش آئی ہیں کیا پورے پاکستان میں مسلمان نہیں رہتے پورے پاکستان میں کیا علما موجود نہیں ہیں طلباء موجود نہیں ہے مدارس اور مساجد میں تراوی پڑھ پڑ کر رونے والے حضرات کی کوئی کمی ہے کیا لیکن ہم بالکل غربت کی حالت میں اجنبیت کی حالت میں کوئی حمایت میں آواز نہیں اٹھتی کہ بھائی ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں مجاہدین کے خلاف اتنی بڑی کاروائی ڈالی گئی ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ آپ علما کے خلاف بول رہے ہیں آپ دینداروں کے خلاف بول رہے ہیں بھائی ہم ان کے خلاف نہیں بول رہے ہیں. ہم حقائق کا ذکر کر رہے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اتنی سخت تالیف سخت آزمائش میں مبتلا ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ امت کا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ امت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے. عورتیں تک بمباری میں شہید ہو رہی ہیں لیکن حکومت کے خلاف کوئی بھی عالم اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ان کے خلاف آپریشن کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو بات وہی ہو گئی یا حکومت کے ساتھ ملے ہوئے منافقین ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو شاید ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے علماء کا خادم سمجھتے ہیں اپنے دیندار امت کا ہم درد سمجھتے ہیں اور ہم نے جو جہاد کے میدان کو اختیار کیا ہے یہ امت کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کیا ہے چاہے امت ہمیں اپنا سمجھے یا غیر سمجھے ہم نے الحمد مجاہدین کے رام نے اپنے آج کو امت کے کل پر قربان کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر مجاہدین کو ملے گا تو مجاہدین کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو اور غمگین نہ ہو ولا تہین ولا تہزن و ان تم العل تمین سستی مت کرو غمگین مت ہوا کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ممن ہو اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے سیاحت کو حسنات میں تبدیل فرمائے اللہ تعالی ہمیں شریعت یا شہادت کے مقصد سے پیچھے نہ ہٹائے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو مجاہدین کا ہمدرد بنائے اور اللہ تعالی مجاہدین کو عالم اسلام کی آزادی اور نجات کے لیے جاری کوششوں میں کامیاب فرمائے امین رب العالمین صلی اللہ علیہ سیدینا وحبیبنا محمد محمد علیہ وسب وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ